اب آپ اس مبارک سلسلے کا دسواں حلقہ سے فرمائیں وقفہ وسلات والسلام علی علا الانبیاء سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد مل مصطفیٰ وادا عدل مصطفیٰ اللهم صل على صيدنا محمد النبي الأمي الحاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهداء أما بعد فقد كان الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يطلع في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بيدا بالجنة من كسب لا صخب ولا نصب فيها او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ضمن میں ہم نے سیدہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں کچھ باتیں سابقہ میں عرض کی تھیں علماء اہل سنت نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں کہ بعض ایسی خصوصیات ہیں جن سے اللہ نے سید خدی رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا ہے اور کسی کو نہیں وہ حاصل ان کا سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اول من آمنت کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بیوی بی جو ہے وہ سیدی جاتی یوں سمجھے اس کو کہتے ہیں اول حقیقیہ مثلا یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر ہیں اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی ہیں اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ابن حارثہ ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ پھر ان تمام اقوال کو ان تمام روایات کو محدثین نے جمع کیا اور یہی کام ہوتا ہے محدثین کا مجتہدین کا رحمت اللہ علیہم اجمعین فہا کا کہ اگر چند احادیث آ جائیں تو کوشش کریں ان کو جمع کریں تو انہوں نے جمع کیا انہوں نے کہا کہ اول من امنت من النساء ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لائی تو وہ سیدا خدی جان اول امن آمن میں نظریج مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے تو سیدنا ابی بکر اول من آمن امن سیبیا نے اور بچوں سے پہلے سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں تو سید علی اول امن امن من العبید اور غلاموں میں سب سے پہلے انعامی مان لانے والے زید ابنحار خالی تو اب تمام روایات جمع ہو کہ عورتوں میں اولیت سیدہ خدیجہ کو ملی رجال میں اولیت سیدنا ابی بکر کو ملی بچوں میں اولیت سیدنا علی کو ملی غلاموں میں اولیت جو ہے وہ سیدنا زید ابنحال فاردوال الباح علیہم اجمعین کو ملی لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود جو اولت حقیقیہ ہے یعنی واقع آتن جس کو سب سے پہلے اولت ملی وہ تو سیدہ خدیجہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد جب آپ پر وحی نازل ہوئی جبریل علیہ السلام تشریف لائے غار ہیرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آیات قرآن یا جو پانچ آیتیں نازل ہوئی ہیں بسم بس و خلق خلق الانسان من علق اے کرا علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اور دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ امت اسلام وہ امت ہے کہ جس کا سب سے پہلی وحی اور پہلی درس اور پہلا واض اور پہلی ہدایت یہ ہے کہ پڑھو لیکن کتنی بد قسمتی ہے کہ آج یہ امت پڑھتی نہیں یعنی امت مسلمہ کا سب سے پہلا خطاب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ لیکن آج دشمن آج کفار آج یہود و نسارا آج بدھ مت آج جین مت اور غیر مذاہب جو ہیں آپ دیکھیں گے وہ کتنے تعلیم میں آگے نکل گئے انہوں نے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ صرف جاپان کے ایک خاص ان کا جو دار الخلافہ ہے اس میں تقریباً ایک ہزار یونیورسٹی اور ہمارے ستاون اسلامی ملکوں میں چار ساڑھے چار سو یونیورسٹی ہیں یعنی ہمارے ملک ہیں 57 ملک ہیں ففٹی اس میں 400 سو یونیورسٹی ہیں ایک ملک کے اندر ایک ہزار یونیورسٹی ہو تو اندازہ لگائیں کہ پھر ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں یعنی اگر وہ اوسط ہر یونیورسٹی سے ایک آدمی بھی پی ایچ ڈی کرے تو ان کا تو ایک ہزار آدمی نکلے گا پی ایچ ڈی میں اور ہمارا 57 ملکوں میں 400 سو ساڑھے چار نکلے گا تو جب اس قدر تفاوت ہوگا تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان عالم اسلام امت مسلمان ایک عجیب ابتداء میں ایک عجیب عذاب میں ایک عجیب امتحان میں اور ایک عجیب قسم بسی میں ضلع کے دور سے گزر رہی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ علم کا دور ہے اور علم کا مقابلہ جہل سے نہیں کیا جا سکتا علم کا مقابلہ علم سے ہی کیا جا سکتا یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آج ایک آدمی جوش کرے اور وہ کہے کہ جناب میں پیدل مدینے شریف پہلے, پہلے پہنچ جاؤں گا کار سے تو بے وقوبی والی بات ہے یا کوئی کار والا یہ دعویٰ کرے کہ میں ہوائی جہاز سے پہلے, پہلے پہنچ جاؤں گا یہ انتہائی بے وقوبی اسی لیے بہرحال تو جب سرکار دو عالم رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا و حمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ واحد الہی کا جو روب تھا اللہ کے کلام کی جو دہشت تھی سکل وحی تھا لکھائے جریل کے جو اثرات تھے تو لازمی بات ہے کہ جب نوری مخلوق اتنے قریب سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لے اور صرف سینے سے نہ لگائے فرماتے ہیں زمبنی ضم وطن شری رتن بڑی قوت سے جبریل نے مجھے پھینچا قوت سے مجھے اپنے سینے سے لگایا تو اب آپ اندازہ کریں کہ ایک معمولی سا یہ آرزی نور ہے بجلی کا یہ ایک آرزی روشنی ہے اس کی تار کو بھی ہاتھ لگ جائے تو کتنا بڑا جھٹکا لگے گا اور جو اصلی نور ہو اور جن سے نور ہو اور اس کی مخلوق ہو جب اس کا نکاح ہوگا تو اثرات کیسے نہیں ہوں گے کیسے نہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پر وہ اثرات نہوں یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ لرزا حضور اپنے گھر میں آتے ہیں اور سیدھا سید خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور فوراً آگے فرماتے ہیں کہ ضملونی ضملونی ضملونی مجھے کپڑا اڑھاؤ مجھے کپڑا اڑھاؤ جیسے آدمی سردی سے کانپ رہا ہوتا ہے تو یہ کیفیت تھی کانپنے کی تو حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و صحاب ہی و سلم کثیرہ کی یہ کیفیت دی. تو سیدہ ادا کر سب سے پہلی یہ خاتون ہے جس نے وہ الفاظ کہے ہیں جو قیامت تک کے لیے دنیا کے لیے ایک ضرب المثل رہیں گے کہ بی بی صحابہ نے تسلی دی بی بی صحابہ نے حضور کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کلّہ کہا ہرگز یا رسول اللہ ولہ لا خودی کلّا آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے آپ کیوں ڈر رہے ہیں آپ کیوں قائف ہو رہے ہیں آپ کیوں خوف محسوس کر رہے ہیں ان نقرہ تسلر رہماں آپ سلا رحمی کرنے والے ہیں اور آپ جو ہے ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں بطعین نواحق اور حق کے معاملات میں مشکلوں میں الجے ہوں کی آپ مدد کر کے نکالنے والے ہیں تو قریض ضعیفہ آپ مہمان نواز ہیں آپ کے اندر سارے خسائے حسنا ہیں تو پھر اللہ تبارک وطالعہ آپ کو کیوں پریشان کریں گے تو سب سے پہلے تسلی دینے والی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطمینان کا باعث بننے والی کون ہے سیدہ ادا اور اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ حکمت دیکھیں اگر اللہ اگر چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے دیگر اسباب بھی پیدا ہو سکتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تو قادر ہے اللہ تبارک و تعالی دیگر اسباب پیدا کر دیتے لیکن منشائے خدا بندی یہ تھا کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والی عورت ہو اسلام عورت کو ایک مقام دینا چاہتا تھا اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والی بیوی بی ہو کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ آدمی کتنے بڑے آدم مرتبے پہ, پہ پہنچ جائے عالم بن جائے مجہد بن جائے ولی بن جائے ساری دنیا اس کی عقیدت مند ہو جائے لیکن بیوی بی نہیں مانتی یہ ہمیشہ آسور یہ ہمیشہ اصول ہے دنیا میں کہ آدمی کتنے بڑے مقام پہ پہنچ جائے آپ بہت اپنے فن میں مایا ناز حیثیت حاصل کر لیں ساری دنیا قائل ہو جائے گی لیکن بیوی کہ نہیں چھوڑو جی مجھے پتا ہے آپ کو کیا آتا ہے مجھے پتا ہے آپ کی پیری فکیری کا بھی مجھے پتا ہے بزرگی کا بھی پتا ہے آپ کو تو اس لیے وہ ایک بڑی مسل مشہور ہے لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی بڑے وہ بے چارے اپنی بیوی بی کو بڑا قائل کرنے کی کوشش کریں اور بیوی بی نہ مانیں تو ایک دن ان نے کہا کہ چلو آج ہم اپنی کرامت کی انتہا کرتے ہیں آج اڑ کر میں بیوی بی کو دکھاتا ہوں تو اپنے گھر کے اوپر اڑ کے آ گئے کہا اب تو دیکھ لو کہ اچھا اسی لیے ٹیڑھے اڑ رہے ہیں نا ہاں معلوم ہوتا ہے میں نے سمجھا کہ بھئی یہ کیا ہے آپ کو اڑتا ہے تو ٹیڑا اڑ ہے صحیح طریقے سے اڑ رہا نہیں آپ کو ابھی تو یعنی اتنی بڑی کرامت کے باوجود بھی بیوی بی بی نہیں مانتی اور بیوی اگر کسی آدمی کے کریکٹر کی کردار کی عظمت کی تصدیق کر دے تو اس سے بڑی تصدیق کوئی نہیں ہوئی. ایک ہوتا ہے کہ ویسے آدمی بیوی سے تصدیق کرا لے وہ تو کر دے گی کی بیچاری کیا کرے گی تصدیق نہیں کرے گی تو تناخ لے گی تصدیق نہیں کرے گی تو ماں باپ کے گھر میں جا کے ایک ہے کہ نہیں وہ تبان کہے تبان کہے اپنے شوہر کے بارے میں کہ میرا شوہر با کردار ہے وہ گڈا نہیں کر سکتا میرا شوہر جو ہے وہ اس تو اللہ نے ایک انتظام ایسا کیا کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والی عورت ہو سب سے پہلے تصدیق کرنے والی بیوی ہو اور پھر یہ شرف مقدر نے لکھا تھا سیدہ خدیجہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ آتا. اسی لیے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ دنیا میں بہت مرد و بہت سمجھدار گزرے ہیں کیونکہ اللہ نے نبی جو بھیجے ہیں سارے مرد بھیجے ہیں ان کا کیا مقابلہ ہے انبیاء رسول جتنے بنا کے بھیجے گئے رسول جو ہیں پیغمبر پر بنائے گئے تو مردوں کو بنایا گیا کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا تو صاف ظاہر ہے کہ مردوں کی فضیلت تو اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے اللہ تبارک نے ان کو امامت دی ان کو نبوت دی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قبابیت دی ایک بڑا مقام دیا ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بعض سمجھدار عقل والی عورتیں جو گزری ہیں چند جو عالم اسلام میں عالم انسانیت میں جو چند عورتیں گزری ہیں عقل مند ان میں ایک سیدھا دیا رضی اللہ تعالیٰ ان نے فرمایا کہ جیسے زوجہ ہے ہے کہ اس کو بھی اللہ نے اتنی ددائی دی تھی اتنی عقل دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تو دودھ پیتے بچے صندوق میں آتے ہیں اور صندوق کھول کے جب دیکھتی ہے کہتی قرۃ عین اتنی غلط یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا وہ اسی وقت پہچان جاتی ہے کہ شان رہی بچہ کوئی شان رکھتا ہے یہ عام بچہ نہیں اس لیے بی بی آسیہ مہربان ہو جاتی اسی طرح یعنی پہچاننے میں سیدہ آسیہ نے بھی کبال کیا کہ حضرت موسا علیہ السلام کو اس وقت پہچان لیا ابھی وہ دودھ پیتے بچے ہیں ابھی دودھ پینے کی عمر ہے اس وقت پہچان لینا کہ اس بچے کی ایک شان ہو اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ حالانکہ دیکھئے پھر آؤون بعد میں تو سمجھتا رہا پھرؤن کو بعد میں سمجھ آئی لیکن ہر مقام پہ اپنے آکل سے بی, بی آسیہ جو ہے فراؤن کو ناکام کرتی رہی ایک دفعہ فراؤن نے بھی اٹھا لیا موسیٰ علیہ السلام کھیل رہے تھے تو اس نے بھی اٹھایا تو وہ اس زمانے میں بادشاہ جو تھے نا وہ زیور پہنتے تھے اور فرحون جو ہے وہ اپنی داڑی میں بھی ہیرے شیرے اور اس قسم کی جینے ٹانکتا تھا خوبصورتی کے لیے تو موسر علیہ السلام نے اس کی داڑی کو پکڑا اور منہ پہ تھپڑ مارا السلام بچے تھے چھوٹے سے دو سال کے بچے تھے تو ان نے داڑی کو پکڑ کے خوب تھپڑ مارا تو فرحون فوراً سمجھ گیا اس نے کہا ہاں معلوم ہوتا ہے کہ جس بچے کو روکنے کے لیے میں اتنے اہتمام کر رہا ہوں یہ وہی بچہ نہ ہو جی میرے گھر میں آ ہے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھا لاتا منی اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور عجیب بات کرتے بچہ ہے تھپڑ کیا مارا ہے اس نے موتی جوتی دیکھے تو بس سے خیال آ گیا نے کہا نہیں نہیں یہ بچہ نہیں ہے یہ سمجھدار انہوں نے کہا پھر آؤ نچہ ایسا کر لو کہ ایک تھال میں موتی رکھ دیتے ہیں اور ایک تھال میں ہم انگارے رکھ ہیں اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیتے ہیں اگر تو موسیٰ علیہ السلام سیدھا جا کے موتیوں کو اٹھاتے ہیں پھر تو سمجھدار نہیں اگر موسیٰ علیہ السلام آپ کو جا کے اٹھاتے ہیں تو صاف بات ہے کہ بچہ ہے اپنے آپ کو جڑا رہا ہے تو فرحون کے دیوار میں بات لگ گئی تو یہ بھی آسیہ کا کمال عقل تھا کہ فرعون جیسے باد قسم کے بادشاہ کو فرعون نظل اوتاد یعنی جس کا ظلم جس کی طاقت دنیا میں مسلم تھی قائد کر دیا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی فوراً انہیں ایک برتن میں ہیرے جواہرات جو جوہرات جو اور لال چمکنے والے جو شوائیں بار رہے ہیں وہ رکھ لیے اور ایک برتن میں انگارے رکھ دیے اور دونوں متوازی رکھ کے مسا علیہ السلام کو چھوڑ دیا کہ دیکھیں آپ مسا علیہ السلام کہاں جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی دو سال عمر ہے وہ بےچارے گد گھڑ کے جا رہے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مساعلس سیدھے موتیوں کی طرف جا رہے ہیں اللہ کا پیغمبر ہے نا. اللہ تو ان کو بچپن سے تیار کر دیتے ہیں اللہ نے حکم دیا جبری زمین کو کہ اس کو ادھر پھیر دو ایسا نہ ہو کہ آسیہ بی کی بات جو ہے وہ رہ جائے اور راز جو ہے وہ کھل جائے تو مسرا علیہ السلام سیدھے انگاروں کی طرف گھر ایک انگارے کو پکڑ کے زبان میں بھی رکھ لیا کسی وجہ سے لکنت آ گئی تھی اب مسا علیہ السلام جب بولتے تھے تو زبان اٹکتی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ رب شراری صدری اور یہ سن امری واہ لوک دب مل اللِّ یا اللہ میری زبان میں جو گرا ہو گئے یہ نا اس کو بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات تو سمجھ سکیں جب کہولی تو اب پھر ہاں وہ ہو گیا اور کہنے کا ہاں ٹھیک بات ہے معلوم یہ ہے کہ بچہ دیکھو نا انگارہ اٹھا لیا زبان بھی بے چارہ نے جلا ڈالی اپنی تو دنیا کی سمجھدار اور تمہیں ایک بی بی سکتا اسی طرح دنیا کی انسانیت کی سمجھدار عورتوں میں ایک بیٹی تھی حضرت شعائب علیہ السلام یہ حضرت شعائب علیہ السلام کی بیٹی جس کا قرآن فوج نے واقعہ لکھا ہے کہ موسا علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی قرآن کہتے وجا دہما دمشی السط حیا بڑے حیا سے بڑے ادب سے بڑے وقار سے کالتنوی دروک سی کا اجرما سکی کلنا کہ چلیں میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ نے جو ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے اس کا کچھ آپ کو بدلہ دے سکیں سکے دوبارہ مسئلہ السلام تشریف پہ آئے تو ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام سے تعارف ہونے کے بعد ان نے بتایا کہ میں اس طرح فراؤن کے ملک سے نکلا ہوں مجھے اندیشہ تھا کہ مجھے قتل نہ کریں اب نے فرمایا میں اللہ تخ نجیو تمین القومی طالبین آپ بالکل نہ نہیں آپ اس ظالم کے محدود سلطنت سے نکل چکے ہیں اب وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ چکے <تصفح> تو وہاں آپ کی بیٹی نے کا نت یہ ہدا ہوگا ان میں سے ان کی دو بیٹیاں تھیں ایک نے کہا کہ یا اب اتنا ان خیل امنشتا جر تل قبی کہ ابا جان ایسے بندے کو اپنا ملازم رکھ لیں اپنے پاس رکھ لیں بکریاں چلانے کے لیے آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہم لڑکیاں اور یہ بہادر بھی ہے قوت والا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے تو نے لکھا ہے کہ حضرت شعائب علیہ السلام غصے میں آ گئے کہ میری بیوی بی کسی کی تعریف کر رہی ہے کہ یہ طاقت والا ہے اور یہ قوت والا ہے اور یہ منت والا ہے تو اللہ کا پیغمبر تو غیور ہوتا ہے نا غیرت والا ہوتا ہے وہ بیٹی کی زبان سے کسی غیر مرد کی تعریف سن کے تو فوراً ان کا غصہ اور جرال آتے ان کا کیسے کہہ رہی ہو کہ کبھی ہے انہیں کہا آپ کا جان غصہ نہ کریں جس کنویں پر پتھر رکھ دیا جاتا ہے پانی کو روکنے کے لیے ایک دو کنویں تھے ایک پہ پتھر رکھ دیتے دوسرا چلتا پھر اس کا پتھر ہٹا کے اس پر پتھر رکھ دیتے تاکہ وہ پانی سے بھر جاتا تھا تو مسران اسلام نے جب دیکھا کہ وہاں تو رش ہے تو دوسرا جو تھا اس کے پتھر کو ہٹا کے ایک طرف کر دیا اور وہ پتھر چالیس آدمی لگ کے ہٹاتے تھے وہ جو ڈھکن بنا ہوا تھا کنویں کا چالیس بندہ زور لگا کے اس کو ہٹاتا تھا دوسرا اسلام نے اکیلے پکڑ کے کے رکھ دیا نکا بجان جب میں نے دیکھا تو سب بات ہے کہ طاقتور آزنی اور کہا چاہیے تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ امین ہے اور نکاح بجان ناراض رہ میں جب اس کو بلانے کے لیے گئی ہوں تو ان نے مجھ سے کہا کہ میں جو ہے نا تیرے پیچھے نہیں چلوں گا میں آگے چلوں گا تم میرے پیچھے رہو اور مجھے بتا تجانا کہ بھائی اب دائیں مڑو اب بائیں مڑو تو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ یہ نیچے آتا تھا بدن پہ اس کی نظر پڑے تو یہ اس کی امانت کی مثال ہے کہ اس نے کہا کہ میں دعا آگے رہوں گا آپ میرے پیچھے رہیں کیونکہ اگر عورت آگے ہو اور مرد پیچھے چل رہا ہو تو لاطی پاپ ہے اس کو دیکھے گا اس کے قد و قامت کو دیکھے گا ہوا آ سکتی ہے اس کا دوپٹہ گر سکتا ہے چادر ہٹ سکتی ہے چہرے سے تو لیکن علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں آگے چلوں گا آپ میرے پیچھے چلیں گی اور مجھے اپنے گھر کا راستہ بتا دیجائے یہ اس کی امانت میں دل کرتے ہیں اب اس حضرت شعیب نے کہا تھا کہ اچھا اب آپ ہمارے ساتھ فیصلہ کر لیں اگر آپ میرے پاس رہیں دس سال کے لیے تو مانا یہ تھا کہ حضرت موسا کی قوت و امانت کو پہچاننے والی جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی اللہ نے اس کو یہ باہم و عطا فرمایا تھا تو وہ بھی دنیا کی ان خواتین میں شمار ہوتی ہیں جن کو اللہ و وطار نے عقل سے نوازا تھا کہ اس نے کیسے پہچان لیا کہ بھئی یہ آدمی جو ہے اتنی شان والا ہے اور پھر وہی آدمی ہے جس کو مقام رسالت سے مقام کلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا اور پھر وہی لڑکی ان کی بیوی بی بنی تو ایسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں دنیا کے اندر جن کے اندر اتنا بصیرت ہو اتنا بسارت ہو اتنا فہم ہو اسی طرح کہتے ہیں کہ سیدا خریعہ نے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو اس کے دل دماغ میں اسی وقت آ گئی تھی کہ ان نہ لہو شانن یہ کوئی شان والا بندہ اسی لیے اس نے اسباب پیدا کیے آپ کو تجارت کے لیے پیسہ دیا آپ کے سامنے آپ کے ساتھ میسرا غلام کو بھیجا ایک ایک قدم کی آپ کی رپورٹ لی پھر خود پیغام دے کے شادی کی وجہ کیا تھی کہ وہ پہچان چکی تھی وہ جان چکی تھی کہ ان ناظ عالہ شانن یہ بندہ ضرور کوئی شان والا ہے تو اسی لیے آج وہ کہہ رہی ہیں کہ کل لا لا ہدی ابدا میرے محبوب آپ نہ گھبرائیں آپ کو خدا کبھی رسوانی کریں گے تو سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے سیدہ خدیجہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والی محمد مصطفیٰ کی کون ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی اچھا اور اسی طرح یہ بھی بات دیکھیں کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی کون ہے ایسے یہ ادا فری ہے یعنی اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز لئے تو معراج میں فرض ہوئی ہے حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ پر نماز فرض کی گئی لیکن متلقن نماز جو تھی اس کے بارے میں دو روایات ہیں بعض العماد فرماتے ہیں کہ امبیا علیہ السلام کے سابقہ دین کے اثرات تو تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اثرات تھے بکے والے سارے حضرت ابراہیم کو مانتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے اثرات تھے وہ بھی سارے آپ کو مانتے تھے اسی طرح سے تو سابقہ امبیا کے اندر بھی عبادت تھی نماز تھی روزہ تھا ذکر تھا تصویر تھی تکلیف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک روایت میں آتا ہے جو سیرت کے کتابوں والوں نے نقل کی ہے کہ ایک دن جبری علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو نماز کی تعلیم دوں تو جبریل علیہ السلام نے ایک ہی جگہ اپنا پاؤں مارا مکے اور جبل نور کے راستے میں تو ایک ہی جگہ آپ کا اپنا پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ نکلا جب چشمہ نکلا تو تھے کہا یارس اللہ دیکھے میں اس پانی سے وضو کرتا ہوں اور آپ دیکھ لیں کہ وضو کیسے ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھایا جبریل علیہ السلات نے آپ کے سامنے وضو کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کے نواز سکھائی یا رسول اللہ اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے تو مطلق نواز ایک ہے فرزیت امت خاصہ وہ تو معراج والی رات ہے لیکن ایک مطلق نواز ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو بیدرمخ اور آپ نے نماز پڑھی حالانکہ نماز تو آسمانوں پہ فرض ہوئی اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی نماز تھی تو اس لیے اور عما کہتے ہیں ایک تھی مطلق نماز اور ایک ہے وہ فرضیت سلوات الخمس کہ پانچ نوازیں حضور کی امت کو چوبیس گھنٹے میں پڑھنی ہے تو جبرین علیہ سلاد السلام, السلام نے تعلیم دی جبریل علیہ السلام نے پاؤں مارا چشمہ نکلا وضو سکھلایا نماز سکھلائی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر تشریف لے آئے یعنی وحی کے بعد جیسے سیدھے گھر میں آئے اسی طرح اس عمل کے بعد بھی حضور سیدھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور سیدہ خدیجہ کو لے کے اسی چشمے سے جا کے وضو سکھلایا تاکہ وہ جبریل کے پاؤں سے نکلا ہے وہ چشمہ وہ عام چشمہ تو نہیں ہے تو وہاں سے خدیجہ کو آپ نے بتلا ہے کہ یہ وضو کیا جاتا ہے اس طرح اللہ کا حکم ہے اس طرح ہاتھوں کو دھونا ہے اس طرح پولی کرنی ہے اس طرح ناک میں پانی دینا ہے اس طرح چہرے کو دھونا ہے اس طرح پھر ہاتھوں کو برافق تک دھونا ہے اس طرح پاؤں مسا کرنا ہے سر کا پاؤں کو دھونا ہے تو بزو سکھلایا تو بی بی صاحبہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جوریل نے نواز پڑھائی تھی بی بی خدیجہ کو نماز سکھلائی اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ہی اسکل لی ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں دیکھا میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم آتے ہیں اور آ کے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ ایک عورت آتی ہے وہ بھی آ کر اسی جگہ حضور کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھتی ہے پھر میں نے دیکھا کہ ایک بچہ آتا ہے وہ بھی وہیں آ کے کھے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پ نماز پڑھتا ہے فسال تو عباس ابن عبد المطلب میں نے حضرت عباس عبد المطلب کے بیٹے سے پوچھا کہ منحاؤ یہ کون لوگ ہیں تو انہوں کہا کہ ہزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عباس اسلام اسلامی لائے تھے انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ ہے اور یہ محمد ابن عبداللہ ہے عبداللہ ابن عبد المطلب ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں میں نے کہا تو یہ ہے یہ عورت کو نے کہا سیدا خلیجرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا اور یہ آنا امرا آتن قریش یہ وہ عورت ہے جو قریش کے تمام عورتوں سے سب سے زیادہ غنی ہے اور یہ وہ عورت ہے جو حسب میں بھی نصب میں بھی اور شان میں بھی اللہ نے اس کو قریش میں ایک خصوصی مقام سے نوازا ہے تو میں نے کہا من حضرت سبھی یہ بچہ کون تھا انہوں نے کہا یہ علی ابن ابی طالب ہیں یہ بچہ جو ہے حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں کہتے ہیں کہ نواز پڑھتے ہیں تو یہ عباس ابن عبد المطلب نے عفیف کندی نے جب پوچھا تو انہوں نے ان کو بتایا کہ اس سے ہمیں کیا ملا کہ اب من آمانت حضور پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے سیدہ ادا اول من تو صدقت حضور کی تصدیق کرنے والی کون ہے سیدہ خدیجہ اول من صلت سب سے پہلے نماز پڑھنے والی کون ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اور کسی بھی بی, بی کو یہ مقام نہیں ملا ہے اول من صلت یعنی سب سے پہلے نماز پڑھنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے یہ شاد بھی بی بی خدیجہ کو ملا اسی بھی اور ابا آب برماتی ہیں کہ اور خصائص میں سے کہ اول من تزوجت بے رسول اللہ کہ سب سے پہلے وہ عورت جو حضور کی بیوی بی بن کے حضور کے گھر میں آئی وہ خدیجہ یہ بھی خصوصیت کسی اور عورت کو نہیں ملی باقی بی, بی آئی ہیں لیکن خدیجہ کے بعد آئی سیدہ خدیجہ سب سے پہلے اول من تزوجت سب سے پہلی بیوی بی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالۂ عقد میں آتی ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور یہ خصوصیت بھی بیوی بی کو اسی طرح یہ شان بی, بی بی خدیجہ کو ملی ہے کہ جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہی ہیں حضور میں کسی عورت صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی ہوئی پچیس سال جب آپ نے ہجرت کی ترپن سال ہجرت سے دو سال پہلے یعنی فوت ہوتی ہیں سیدہ خدیجہ تو تقریبا چوبیس سال اتنی طویل مدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور وہ بھی اس حال میں کہ اور کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ مقام بھی صرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو ملا ہے اور یہ بھی آپ کے حسائش ہے اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی خصوصیت کہتے خدیجہ ہے کہ آپ کی تمام اولاد جو ہے وہ بدل خدیجہ سے ہے۔ یعنی آپ کے تمام اولاد آپ کے بیٹے ہیں آپ کی چار بیٹیاں ہیں وہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ علما کے وطن سے پیدا ہوئے اور کسی بھی سے سی اولاد نہیں صرف ایک بیٹے ہیں آپ کے جو ماریہ کتی سے حضرت ابراہیم اور وہ بھی فوت ہو گئے تو بہرحال یعنی علماء نے لکھا کہ یہ بھی خصوصی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے اور کسی کو نہیں اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارہ خدیجہ تھا آپ نے کہا خدیجہ تمہیں مبارک ہو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں بیمفیل جنتی جنت میں اللہ نے تمہارے لیے گھر بنایا پتا ہے وہ گھر کس کیا منقسبن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدیجہ تمہیں بتائیں کہ وہ گھر کس چیز سے بنا ہوا ہے من منقسبن موتیوں سے تیرا گھر بنا موتیوں سے تیرا محل بنایا گیا ہے جہاں دنیا اینٹیں لگاتی ہے بادشاہ بھی پتھر لگاتے ہیں لیکن خدیجہ کے محل میں اللہ نے موتی لگائے ہیں اینٹوں کے بجائے موتیوں سے محل کھڑا کیا گیا ہے اور فرمایا کہ لا سخب ولا نصبا اور وہ محل ایسا ہے کہ جس میں کبھی نہ تکلیف ہوگی نہ شور ہوگا یعنی خالص جنت میں راحت ہی راحت ہوگی تو آپ کو جنت کے گھر کی سب سے پہلی خوشخبری جس کو ملی ہے وہ سیدہ خدییہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی تمام صحابہ میں سے تمام صحابیات میں سے سب سے پہلی خوشخبری یہ ملی ہے کہ جنت میں اللہ نے تیرے لیے گھر بنایا ہے اور وہ گھر بھی موتیوں سے بنا ہوا ہے یہ خوشخبری ملی سیدہ خدیجہ کو تو یہ بھی خسائے سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے جس میں کوئی شریک نہیں اسی طرح ایک عدیب سے مبارک میں آتا ہے جو ربی رضی اللہ ہوتا عنہ اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جبری علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہیں اور آپ کے لیے کچھ کھانا بھی لا رہی ہیں تو جب وہ آئیں تو ان کو اللہ کا سلام پہنچائے کہ اللہ نے خدیجہ پہ بھی سلام بھیجائے اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ خدیجہ پہ سلام بھیجا ہے اللہ کا بھی سلام پہنچائیں اور میرا بھی سلام کہیں تو یہ خصوصی جو ہے صرف سیدہ خدیجہ کو ہے کہ جب تھوڑی دیر میں جب سیدہ خدیجہ آئیں حضور نے فرمایا خدیجہ ان نبا کا یقریہ کا سلام میرے رب نے تجھ پہ سلام بھیجا ہے اور جبریل تمہیں سلام کہہ رہا ہے تو بی بیوی سدیجہ اتنی خوش ہوئی کہا یا رسول اللہ میرے اللہ نے مجھے سلام بھیجا فرمایا ہاں ان رب کا یوگرے کا سلام تیرے رب نے سلام بھیجا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہو جس کو جبریل نے آ کے سلام کیا ہو یہ خصوصیت جو تھی یہ بھی صرف سیدہ خدیجت رقبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی اسی طرح بعد روایات سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور بہت پریشان تھے اصل میں یہ امتحان تھا یہ نہیں کہ اللہ کے نبی شک میں تھے نعوذ باللہ اللہ کا نبی اپنی نبوت و رسالت کے شک میں نہیں ہوتی لیکن امتحان ہوتا ہے ایک اختبار ہوتا ہے ابتلا ہوتا ہے تاکہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد باقی لوگوں کو بھی تسلی ہو جائے کہ بھائی نوز ملا اگر حضور نے خود کوئی بات بنائی ہوتی تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی جیسے کافر کہتے تھے نا کبھی نعوذ باللہ اب اللہ کے رسول نہیں ہے یہ تو خود بناتے ہیں قرآن یہ تو خود لکھتے ہیں خود پڑھتے ہیں خود سکت سیکھتے ہیں ہمیں آگے سنا دیتے ہیں ہمیں آ سمجھا دیتے ہیں ورنہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے تو اگر ایسی کیفیات سے نہ گزرتے تو پھر تو بات ہو سکتی تھی لیکن جب حضور خود پریشان بیٹھے ہوں کہ جا انیرا جلن ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا تو کہتے ہیں کہ سیدہ خدییہ نے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب وہ فرشتہ آئے نا تو آپ ذرا مجھے بتائیں تو حضور نے فرمایا خدیجہ تم تم کیا, تم کیا کر لو گی اور نے کہا یار سہ ذرا آپ مہربانی کریں مجھے بتائیں تو صحیح نہ جب وہ آئے تو مجھے ذرا باتیں کر دیں بتا دیں تو سید سید راجریل جب, جب آئے حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ فرشتہ آ رہا ہے تو بی, بی خدی نے اپنے سر سے کپڑا اتار دیا سیدہ خدییہ نے اپنے سر سے چونکہ نبی کے ساتھ بیٹھی اور تو شوہر ہیں ان کے سر سے کپڑا اتار دیا تو پوچھا گیا اس اللہ وہ کیا ہوا انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ تو ٹھہر گیا روک گیا بھی نہیں آ رہا انہوں نے کہا اس اللہ اب شر انہو, انہو مرسل من ماہر مبارک ہوئی اللہ کا بھیجا ہوا ہے شیطان نہیں ہے یہ, یہ جن نہیں ہے اگر ہوتا تو میرے کپڑے ہٹانے سے کیوں روک کی جاتا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے تو یہ امتحان کر کے پہچان لینا جو تھا یہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی جو اور کسی کو خصوصیت نے ملی اور اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ بنت تصدیق رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ ماں تو اللہ کہتی ہیں بی بی صاحبہ خدا کی قسم مجھے آج تک کسی بی بی پہ اتنی غیرت نہیں آئی جتنی بی بیوی ختیجہ پہ ہے حالانکہ حضور کی اور بھی تو بیویاں بی ہیں نا حضور کی بیویاں بی ہیں ماشاءاللہ بی بی ام سلمہ ہیں بی بی سودا ہیں بی بی زینب ہیں بی بی حفصہ ہیں دن عمر ہے حضور کے گھر میں بی بی صفیہ ہیں جو بہت بڑے ایک خیبر کے ایک سردار کی بیٹی ہیں لیکن کہتی ہے مجھے کسی پہ غیرت نہیں آئی جتنی خدیجہ پہ حیرت تو امہات المومنین سے پوچھا گیا کہ اماں عائشہ آپ کی غیرت کی بھی عجیب بات کہ بھائی آپ تو حضور کے ساتھ شادی تب ہوئی حضور کے گھر میں تب آئی جب بی بی خدیجہ کو فوت ہوئے بھی دو سال ہو گئے بعد روایات میں ہے کہ تین سال پہلے فوت ہو گئی تو جب وہ فوت ہو گئیں آپ نے تو بی بی خدیجہ کو دیکھے گی حضور کے گھر میں تو پھر ان سے غصے آنے کی کیا بات ہے یا غیرت آنے کی کیا بات ہے تو بی بی ایشیا فرماتی ہے لے کثرت دے کرار رسول باغی حضور کا کسرت کے ساتھ بی بی خدیجہ کا ذکر کرنا جو تھا وہ میں برداشت نہیں کرتا تو ایک دن بی بی خدیجہ کے منہ سے اتنا سخت لفظ نکل گیا انہوں نے اصول اللہ عجوزن میں نہ جائے گرش نے کہا یار رسول اللہ ہر وقت بی بی خدیجہ بی بی خدیجہ بی بی خدیجہ ہاکدہ عامرا کا لدھا کدا پالت اور کوئی چیز گھر میں ہدی آتی ہے آپ کہتے ہیں فوراً بی بی خدیجہ کی سہلیوں سہیلوں کو بھجواؤ تو کیا ہے نہ یا رسول اللہ کیا ایک بوڑھی عورت تھی چالیس سال کی عمر میں آپ نے اس سے شادی کی ہے تو گرم ملکوں میں تو چالیس سال کی عورت ویسے ختم ہو جاتی ہے ایک بوڑی عورت تھی قریش کی ہمراہ اشد اس کے سرخ ہوٹوں والی ایک عورت تھی کیا ہو گیا اللہ نے عبد الک اللہ خیر المحا اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں دی ہیں تو غصیف بیوی ایشا فرماتی ہیں حضور جوش میں آ گئے جلال میں آ گئے پر میں اب ایشا بات سنو خدا کی قسم ہے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں دی آپ کیسے کہتی ہیں کہ اللہ نے مجھے اس سے بہتر بھی ادا کی خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی نہیں ملا ہے خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب پورے مکے نے میری تقریب کی خدیجہ نے اس وقت اپنا مال مجھ پہ لٹایا جب میرے پاس ایک دل ہم بھی نہیں تھا خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا خدیجہ میری تمام اولاد کی ماں ہے خدیجہ سے میرا آگے نصب باقی رہنا ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ خدیجہ سے مجھے اور بی بی اچھی ملی ہے تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کا اتنا جلال میں نے دیکھا تو میں نے توبہ کی اور میں نے حضور کے سامنے معذرت کی اور میں نے کہا کہ واہ لاز گر بادہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں میں غصے میں آ گئی کیونکہ عورت کو دوسری سوکن سے غصہ آتا ہے اور جب محبوب اس کا ذکر کر رہا ہو میں اس جذبات میں آگے کہہ بیٹھی یا رسول اللہ میں توبہ کرتی ہوں اللہ کے آگے بھی اور آپ کے آگے بھی معذرت کرتی ہوں اور میں یہ عہد کرتی ہوں کہ آئندہ میری زبان پر کبھی بھی خریجہ کے بارے میں کوئی برائی نہیں آئے گی رضی اللہ تعالی عنہا واحا تو یہ خصوصیت اور یہ عظمت اور یہ مقام جو ہے یہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی الہا کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا کے زمانے میں تیار کر کے بھیجنے والی کون تھی سیدہ خدیجہ آپ کے تمام اسباب کا انتظام کرنے والی کون تھی سیدہ خدیجہ اور پھر سیدہ خدیجہ کا یہ عالم تھا کہ حضور جب غار ہلا میں تشریف لے جاتے کیونکہ کبھی کبھی تو حضور ایک ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے چار ہفتے ایک ایک مہینہ غار میں بیٹھے رہتے تو بی بی صاحبہ آپ کے لیے تمام اہتمام کے ساتھی نے بھیجی اور اپنے غلاموں کو حکم دیتی کہ جا کے خبر رکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور کو کسی نے تکلیف تو نہیں پہچائی حضور کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے حضور کے پاس کوئی چیز کم تو نہیں ہو گئی ہے اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ وہاں غارے ہیرا میں بھی حضور کی خدمت میں کوئی آ جاتا جو آپ کے پاس موجود تھا آپ سب کھلا دیتے تو فوراً سیدہ خدیجہ دوبارہ اہتمام کر کے بھیجتی اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ اس غار میں بھی سیدہ خدیجہ ساتھ گئی محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وصحابی وسلم وسیمن کثیرن کثیرہ تو یہ مقام یہ عظمت یہ شان یہ خصوصیت جو اللہ نے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہے اور کسی کو نہیں اسی لیے اب علماء میں ایک بحث ہے کہ ایک حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سیدت النساء کے تمام عورتوں کی سردار جو ہے وہ بی بی مریم ہے اور بی بی آسیہ بی بی مریم یعنی ام عیسان علیہ السلام اور بی بی آسیہ یعنی آسیات فراؤ اسی طرح بعد روایات میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مریم آسیہ خدی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین عورتوں کے نام لیے ہیں مریم آسیہ خدیجہ اچھا اللہ کی شان دیکھیں خدا کے نظام الہی پہ غور کریں ان تین عورتوں کا اللہ نے ایک عجیب تعلق رکھا ہے انبیاء کے ساتھ بی بی مریم ہے نبی قدرت عیسا علیہ السلام کی ماں ہے اس سے بڑا تعلق کیا ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی گود میں پیغمبر کو کھلایا ہے یعنی سیدنا عیشا علیہ السلام کی تربیت کرنے والی سیدنا عیشا علیہ سلاد وسلام کی تربیت کرنے والی آپ کی والدہ حقیقیہ بی بی مریم ہے علیہ سلاد وسلام اچھا ان کا بھی ایک نبی سے تعلق ہے اور تعلق بھی ایسا ہے کہ نبی بیٹا اب آئیں جناب بی بی آسیہ تو اللہ کی شان ہے بی بی آسیہ بھی تو ایک پیغمبر کی تربیت کرنے والی ہے نا حضرت بسر علیہ السلام حضرت بس علیہ السلام کا بچپن دودھ پینے کی عمر سے لے کر جوانی تک جو گزرا ہے تو بی بی آسیہ کے گھر میں بی بی آسیہ کے گھر میں گزرا تو آپ نے کلیم اللہ کی حفاظت کی کلیم اللہ کی خدمت کی کلیم اللہ کو اپنا بیٹا بنایا انہوں نے مثار علیہ اسلام کی خدمت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے السلام کی خدمت سے سرفراز کیا اور خدیدہ کو اللہ نے افضل رسول سیدنا محمد مصطفیٰ کی خدمت سے سرفراز کرنا تو آپ اندازہ کریں کہ جن عورتوں کو شان ملی ہے اچھا پھر اللہ نے تعلق بھی ایسا رکھا ہے کہ السلام <تصفح> <تصفح> عیسا علیہ السلام اور ان کے بعد سیدنا ابو سید الرسول صلی اللہ علیہ ولا علیہ وصحاب وسلم و تسیم اچھا اور تینوں پیغمبر الازم منت وسول تینوں پیغمبر رسول ہے اور صرف رسول نہیں بلکہ الازم مینت غسول الازم مینت غسول ہیں اور علیہ مسلمات وہ تسلیم اس لیے اب حضور نے ایک جگہ تو نام لیا دو بیویوں کا سیدہ مریم اور بی بی آسیہ سیدہ دنسال اعلی اور دوسری جگہ آپ نے تین نام دیے سیدہ مریم سیدہ آسیہ سیدہ خدیجہ اچھا ایک جگہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نام لیے آپ نے فرمایا کہ سیدہ آسیہ سیدہ مریم سیدہ خدیجہ اور سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہ ناجمائی اچھا اسی طرح ایک سے مبارک میں یہ بھی آیا کہ فضل النساء فضل آئشت علن نسائے کا فضل سرید العام حضور نے فرمایا کہ اللہ نے عائشہ کو تمام دنیا کی عورتوں پہ ایسے فضیلت دی ہے جیسے سرید کو باقی تو عام پہ فضیلت ہے چونکہ سرید جو ہے نا عرب میں بڑا افضل تو عام سمجھا جاتا تھا سرید کا منع ہوتا ہے کہ گوشت کا خالصیان مرکا تیار کرنے کے بعد روٹی کے ٹکڑے بنا بنا کے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں جب وہ نرم ہو جاتے ہیں تو آدمی کھاتا ہے تو اب وہاں بھی, بھی عائشہ کی فضیلت نظری آئی ہے تو اب جناب اس کو آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ علماء نے فرمایا کہ بھائی قرآن پاک کی ظاہری آیات مبارک کے مطابق تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بی بی مریم اور بی بی آسیہ کو اللہ نے واقعی نثال عالمین میں فضیلت دی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ نساء عالمی زمانہم یعنی اپنے زمانے میں وہ سب سے افضل تھے آپ سمجھیے کہ نساء عالمین تو آ گیا لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ تمام عالم بلکہ جیسے اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو فضل دی فضل نہ کمر تو اسی لیے آج بھی یہودی یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سب سے افضل ہیں اسی لیے آج بھی یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان تو صرف ہم ہے باقی تو نوز بلّہ احوان ہے اسی لیے وہ کسی اور کو یعنی خاطر میں نہیں لانا چاہتے لیکن مانا یہ ہے اچھا دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ کنتم خیر امتن اخریت ستا امرون اب الوا روف وطن کہ سب سے افضل امت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر حضور کی امت سب سے افضل ہے تو پھر بنو اسرائیل کیسے افضل ہے تو اس لیے اور ابا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں افضل تھے جس زمانے میں بنو اسرائیل تھے کیونکہ اللہ نے تمام انبیاء بنو اسرائیل سے بھی اللہ نے تمام پیغمبر بنو اسرائیل سے بھیجے اللہ تبارک و تعالی نے سیادت و قیادت و نبت و ملوکیت تمام اللہ نے بنو اسرائیل کو عطا فرمائی تو وہ ان کی فضیلت اپنے اعتبار سے تھی حضور کی امت کی فضیلت جو ہے الى علوم علاقیامہ کہ قیامت جتنی امتیں آئیں گی ان میں سب سے بہتر امت خیر امت العریت الناس دام رون بلا روح وطن یہ شرف جو ہے حضور کی امت کو ملا ہے صلی اللہ علیہ ولا علیہ و وسلم تو اس لیے ان نے کہا کہ ان کی فضیلت کا تعلق ان کے زمانے سے اچھا اب بات لما فرواتی ہے کہ اگر دیکھا جائے بے بارے نصب کے تو ان کہا بی بی فاطمہ کو تو بی بی خدیجہ پر بھی فضیرت بی بی فاطمہ کو بی بی خدیجہ پر بھی بھارا بی بی خدیجہ ماں ہے بی بی فاطمہ بیٹی ہے لیکن وجہ کیا انہوں نے کہا کہ سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہے اور نبی کی بیٹی ہے سیدہ خدیجہ کتنا بڑا مرتبہ ہو جائے لیکن وہ بنت خواہد ہے وہ خواہد کی بیٹی ہے نبی کی بیٹی تو نہیں ہے نا سیدہ فاطمہ جو ہے وہ تو بزاتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ٹکڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد کا ٹکڑا ہے آپ نے فرمایا تھا الفاطمہ تو بزات منی فاطمہ تو میرے بدن کا حصہ ہے میرے بدن کا ٹکڑا ہے من احبا فقد احبنی ومن بن فقد فقط ازانی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان نے کہا کہ بی بی فاطمہ کو فضیلت ملی بعت بار بنتے رسول اللہ کے اور بی بی خلیجہ کو فضیلت ملی اعتبار اولسلما اولینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اصحاب کسی اثر بات یہ ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھے مثلاََ اللہ نے ایوب علیہ السلام کے صبر کی بیان فرمائی تو ابزی جو ہے صبر میں یعنی حضرت بڑے ہوئے اچھا جمال میں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں ملک میں شاہی کے اعتبار سے سلیمان علیہ السلام بڑے ہوئے اللہ نے ایسا ملک دیا کسی کو نہیں کہ صرف انسانوں پہ نہیں جنوں پر بھی آپ کی حکومت ہے پرندے چرندے حیوان سب سب چیزیں حضرت سلیمان کے سابق یعنی ملک لائے اب بقی بے مبادی امبادی آپ کے بعد تو کسی کے لیے وہ ہے ہی نہیں تو یہ فضیلت حضرت سلیمان علیہ السلام گروی اچھا جہاں تک کلام کی فضیلت ہے کہ بغیر واسطے کے مطلب اللہ کا ایک نظام وحین اوا جاب اوی رسلا رسور ہوئی مایشا اللہ فرما دے کسی انسان کو یہ طاقت نہیں کہ میرے ساتھ کلام کر سکے میرے ساتھ کلام کرنے کا طریقہ ہے کہ پردے کے ساتھ حجاب قائم رہیں گے یا پھر میں عرقا کر دوں گا یا پھر میں فرشتہ بھیجوں گا جو جا کے کلام کرے گا بغیر واسطے کے کلام کرنے کی ماں کانا نے بشر کسی انسان کو طاقت ہی نہیں آئی یو اللہ لیکن اللہ نے یہ خصوصی یہ فرمائی کہ مسا علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا کلب اللہ موسا تقریباً تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام کلام سے شرط فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا اس لیے اگر آپ جزی جزی فضیلتیں دیکھیں گے تو جو فضیت ایوب میں ہے وہ کسی میں نہیں جو سلیمان میں ہے وہ کسی میں نہیں جو خلیل میں ہے وہ کسی میں نہیں جو کلیم میں ہے وہ کسی میں نہیں, میں کسی میں نہیں لیکن جب مجموعہ فضائل کو دیکھیں گے تو سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وا صحاب ہی تسلیمن کثیر کثیرہ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے اعتبار زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدہ مریم کا ایک مقام ہے سیدہ آسیہ کا ایک مقام ہے اسی طرح دیکھا جائے تو لیکن حضور کے زمانے میں ب اعتبار ابل اسلام کے،, کے خاتون اول مومنائے اول مسلمائے اول مصد اول ضوجائے اول یہ شرف جو ملا ہے تو پھر سیدہ خدیت رقبر رضی اللہ تعالی علحا کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا اچھا اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی تھی تو سیدہ خدیجہ یعنی سرزمین مکہ کی سب سے بڑی اغنے اغنیا عورتوں میں شمار ہوتی تھی لیکن ان انفقت میں جمی مال خدمت رسول اللہ ہے کہ آپ نے اپنا سارا مال جو تھا وہ محمد بڑے مصطفیٰ پہ لوٹا دیا اسی لیے قرآن میں آتا ہے نہ اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا ادم قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے نا جی کہ ووجدك فہدا جدنا اللہ نے سورت وا میں فرمایا کہ اچھا اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میں محبوب بابا جدہ ہم نے آپ کو فقیر پایا آپ کے پاس تو مال نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں یعنی آپ کی والدہ کے گھر میں والد تو پہلے فوت ہو چکے ہیں آپ کے گھر میں کوئی مال نہیں دولت نہیں پیسہ نہیں فوا جد فاغنا اس لیے بعض مفسرین فرماتے فاغنا کا بے مال خدیجہ تر اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی نہیں آپ تو فقیر تھے آپ کے پاس مال نہیں تھا لیکن ہم نے آپ کو غنی کر دیا ابھی بھی خدیجہ کا مال آپ کے حوالے کر دیا یا بی بی خدیجہ کا سارا مال حضرت مصطفیٰ کے تصرف میں آگیا اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ بابا کا کا اعلن فغنا تو اغنا سے کیا مطلب ہے سنیں بھی مال خدیجہ حضور کیسے زم ہوئے کہ بی بی خدیجہ بی بی بن گئی سارا خدیجہ کا مال جس حضور کی خدمت میں آگیا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتا ہے دخل حزینن بی بی خدیجہ فرمات ہیں کہ حضور میرے گھر میں داخل ہوئے غم کے ساتھ یعنی آپ کے چہرے پہ آساب سے غم کے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے آذور نے فرمایا کہ آج میں نے کچھ غریبوں کو دیکھا ہے مسکینوں کو دیکھا ہے تو میرے دل پہ بڑا شاک گزرا ہے اتنی غربت اتنی فقر کے کھانے کو بندہ محتاج ہو اور ٹکڑے چن رہا ہو سڑک سے اتنی غربت دیکھ کے میرا دل جو ہے وہ اس وجہ سے بی بی خدیجہ نے سیدنا روبک اللہ سالانوں کو بلایا اور لوگوں کو بلانے کے بعد فجاعت ات روایت میں آتا ہے کہ بیوی خدیجہ نے آ کے حضور کے سامنے اپنے مال کا اتنا ڈھیر لگایا مال اتنا اونچا ہو گیا کہ حضور چھپ گئے اتنا ڈھیر اونچا ہو گیا اب ہیں ہم ادھر بیٹھے تھے نا حضور ادھر بیٹھے تھے درمیان میں مال گئے اتنا اونچا ڈھیر ہو گیا کہ حضور چھپ گئے بی خدیجہ نے کہا تھا کلو سبیل اللہ یا رسول اللہ یہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں آپ لٹا دیں آپ غم نہ کریں آپ غم نہ کریں یہ سارا مال جو ہے اللہ کے راستے میں لٹا دیں تو یہ مقام جو ہے یہ بھی صرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی علہا کو ملا ہے کہ جس نے اپنی دولت جس نے اپنا مال جس نے اپنی قوت جس نے اپنا شرف اور جس نے اپنی سیادت اور جس نے اپنا مقام جو ہے وہ قربان کر دیا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنی بڑی اب دیکھیں نا جی مسن ہے غریب آدمی ہے اچھا غریب آدمی کو کوئی تھوڑی بہت ہی مشکل آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑ اب ہاں ہم کس وقت پڑھتے تھے مدرسوں میں باہر سے روٹیاں شوٹیاں تھی بڑی مشکل سے یعنی طلبا کو کسی کو آدھی روٹی مل گئی کسی کو چوتھا حصہ مل گیا اچھا جو کوئی سالن آیا وہ ایک ہی برتن میں ڈالتے گئے ایک ہی برتن میں دال آ گئی اسی میں ہے گوشت ہے اسی میں ہے ساگ ہے اسی میں, ہے اسی میں ہے سبزی ہے اسی میں جو آئے اسی میں ڈال اسی سے کھا رہے ہیں بےچارے اچھا ایسے طالب اللموں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ اب جو لوگ یہاں آ اللہ نے ان کو وہ دے دی کہ غریب سے غریب آدمی کے گھر میں ایسی لگا ہوا ہے فریج رکھا ہوا ہے نیچے کارپٹ بچھا ہوا ہے کار کھڑی ہوئی ہے نہیں تو دو ریال پانچ ریال چار ریال کا مشوار اس کو مل سکتا ہے تو اتنی اسائشوں کے باوجود پھر اگر تنگی میں جائے تو بہت بڑا مسئلہ پھر بہت بڑا مشکل مسئلہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ سعودی عرب میں یا خلیج میں یا اور بھی ممالک میں یا یورپ میں باہر کے ملکوں میں کچھ عرصہ گزار کے وہاں کے تعیشات اور آسائشوں کے عادی ہو جاتے ہیں جب اپنے ملک میں جاتے ہیں تو ان سے چھ مہینے بھی نہیں گزر سکتے پاگل ہو جاتے دماغ خراب ہو جاتا کہ بھائی ہم کہاں پھنس گئے ہم کہاں آ گئے وہ آرام کہاں تھے بھی اب بی پی خدی تو جب سے پیدا ہوئی ہے امیر ہیں بی, بی خدیجہ تو مسئلہ ہے نا کہ سونے کا چمچا منہ میں لے کے پیدا ہوئی وہ تو امیر گھرانے کی خاتون ہے اور ابن آئس کی اور ابھی حالانکہ بیوی بی رہ چکی ہے اور پھر جس کے رشتے کے لیے برکائے ابن نو نے کوشش کی ہو اور اسے یہ کلاب کے خاندان سے جس کا تعلق ہو سارے مال مکے کے تجار جو ہیں اس کا پیسہ لے کے بزنس کرتے ہوں اتنی بڑی امیر عورت ہو کر شیب ابی طالب میں تین سال تک حضور کے ساتھ قید کاٹنے والی جو بی بیوی ہے وہ بھی سیدہ ادا رضی اللہ والا کہ شیب ابی طالب میں گویا کہ حضور نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے کافروں نے ایسا حصار باندھ دیا تھا کہ آپ حضور کے لیے کوئی کھانے کی چیز نہیں بھیج سکتے آپ کوئی سودا نہیں بھیج سکتے آپ ان کو کوئی چیز نہیں بھیج سکتے کوئی گوشت نہیں بھیج سکتے کوئی سبزی نہیں بیچ سکتے لیکن سید داخلہ باوجود اس کے کہ اس کے لیے پابندی نہیں کی لیکن اس نے کہا کہ نہیں ان لا تو رسول اگر اللہ کے نبی پر پابندی ہے تو میں بھی اسی پابندی میں وقت گزاروں گی میں بھی آپ کے ساتھ اسی تکلیف کے ساتھ وقت گزاروں گی تو اتنی بڑی قربانی دینے والی کہ عملی طور پہ نظر بندی کا وہ تین سال کا طویل بدت جو ہے ساتھ گزارنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اچھا حضور کی خدمت کے لیے سب سے پہلا غلام دینے والی کون ہے سیدہ خدیجہ کہ حضرت زید ابن حارثہ حالانکہ وہ گلاب نہیں تھے لیکن کافروں نے پکڑ لیا اور بیچ دیا ان کو خریدا حکیم ابن حضاب اس زمانے میں چار سو ترہم نے حضرت زید ابن ہارسہ کو خریدا کس نے حکیم ابن حضام حکیم ابن ہزام نے خریدنے کے بعد اپنی تھوپھی سیدہ خریدا ان کی تھوپھی تھی تو انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کے کہا کہ یہ غلام ہے اور یہ بڑا اچھا آدمی ہے اور میں نے اس کو چار سو میں خریدا ہے لیکن میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں کہ یہ آپ کی خدمت کرے تو انہوں نے وہ اپنا غلام جیسا پھوپھی کو دیا سیدہ خدیجہ کو احدت خدیجہ تلا رسول اللہ فی بھی خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میں یہ آپ کو ہدیہ کرتی ہوں تاکہ آپ کو بھی تو ایک خادم کی ضرورت ہے جو ہر وقت آپ کی خدمت کرے اللہ کی شان ہے پھر یہ زید اس مقام پہ, پہ پہنچے کہ جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا رضی اللہ تعالی تعالیٰ انراہ تو یہ ساری عظمت جو ہے سیدہ خدیجہ کو اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ سیدہ خدیجہ جو فوت ہوئی اچھا اس دور میں نماز تو فرد ہوئی تھی اس لیے جنازے کا ذکر نہیں آتا کتابوں کا کیونکہ جنازہ بھی آیا ہی تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزم سیدہ خدیہ کو ملی ہے کہ آپ جب فوت ہوئی ہیں تو ان کی قبر میں اتر کے دفن کرنے والے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اور کسی بھی بی کی قبر میں حضور نہیں اترے یہ پہلا مقام ہے کہ سیدہ خدیج تر کی قبر میں حضور اترے ہیں کیونکہ اس وقت دفن کرنا کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا نا وہ تو ابتداء اسلام کا دور تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت اللہ میں سیدہ خدیتہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر میں خود اترے اور خود لیا اور خود قبر میں سلایا خود قبر میں لے